يا <تصفيق> للفلاة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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله من الشيطان الرجيم لعن الذين كفروا مِنْ بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصروا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وعن نعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والباقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا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 اور پھر آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے احبار اللہ اس پرختن دور میں ہمارے ایمان کی تو حفاظت فرما آمین ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما آمین اے الحا ہم ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما آمین ہماری زبانوں کی اور ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما آمین, آمین, آمین یا رب العالمین محترم سامعین پچھلے خطبۂ جمعہ میں امر بالمعروف کی اہمیت اور فضیلت پر روشنی ڈالی گئی تھی اور پرانی آیات اور احادیث کی روشنی میں اس کی اہمیت پر کچھ باتیں کی گئی تھی آج امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے سلسلے میں کوتاہی کا کیا انجام ہوتا ہے اور اس کی کیا سزا ہوتی ہے اس کے بارے میں میں کوشش کروں گا کہ کچھ آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں محترم سامعین یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے اختیار اور طاقت و قوت کے اعتبار سے اس کام کو انجام دے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خیر امد تین اخری جطل انداز کا انرون ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کو عام کرنے کے بارے میں حکم دیا اور ارشاد فرمایا بل لہو ولو وایا کہ میری طرف سے میری تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاؤ گرچہ تمہیں ایک ہی بات کیوں نہ معلوم ہو اور جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یا تو وہ کام معروف کا کام ہوگا وہ کام بھلائی کا کام ہوگا اور یا اس تعلیم میں برائی سے روکنے کا کام ہوگا یہی انہی دونوں چیزوں کا نام تبلیغ دین ہے یا تو بھلائی کا کام بھلائی کا حکم ہوگا یا تو اس میں برائی سے روکنا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے اور صحابہ اکرام کو حجت الوداع کے موقع پر یہ بڑی ذمہ داری عطا فرمائی لید البا جو حاضر ہے وہ غیر حاضر کو پہچا دے جو حاضر ہے میری باتیں سن رہا ہے اور آپ سب کو معلوم ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بھلائیوں کا حکم دیا تھا بعض اوامر کا حکم دیا تھا اور بعض برائیوں اور روای سے روکا تھا تو گویا کہ صحابہ اکرام نے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا کام بڑی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا اور اس میں کوتاحی نہیں کی بلکہ جہاں بھی جب بھی انہیں موقع ملا بھلائی پہنچانے کا بھلائی کی تبلیغ کرنے کا معروف کا حکم دینے کا تو انہوں نے اس, کو اس کام کو انجام دیا اور جہاں بھی انہیں برائی نظر آئی شریعت کے خلاف ورزی دیکھا انہوں نے وہاں فوراً ہی ٹوک دیا روک دیا اور اگر افتتاح رہی تو اسے ہاتھ سے روک دیا اور افتتاح رہی ہاں تو انہوں نے جو ہے اس کو اپنے دستے بازو سے روک دیا اور منع کر دیا جیسا کہ آپ وہ مشہور حدیث جانتے ہیں کہ ابو الحیاد کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا اب اے ابو الحیاد کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کیا بھیجا تھا اللہ اب آسولی اللہ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجو جس کام کے لیے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامہ باعثا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خبرن مشرف اللہ, تدع اللہ ولا مشرفا کہ دیکھو جاؤ جاؤ, جاؤ جہاں بھی تمہیں کوئی بت نظر آئے جس کی اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت ہو رہی ہو اسے تم مٹا دینا محبو کر دینا اور جہاں بھی اونچی قبر دیکھنا اسے زمین کے برابر کر دینا یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا تھا حضرت علی ابو الحیات کو دے رہے ہیں تو اس طرح سے جہاں بھی انہوں نے منکر کا کام دیکھا اور سرک ہوتا ہوا دیکھا برائی دیکھی اسے ہاتھ سے روک دیا اور منع کر دیا کہ دیکھو یہ برائی ہے یہ منکر ہے اس کو نہ کرو میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں آج اسی برائی سے نہ روکنے کا انجام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو رہی ہے عمر اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہو رہا ہے آپ میرے بھائیو معاف کیجئے گا یہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا جو کام ہے ہم نے اس کو علماء کے سپر کر دیا ہے ہمارا بیٹا بھی اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم اسے روکنے ٹوکنے کے بجائے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا میرے بیٹے کو سمجھا دیجئے ٹھیک ہے مولانا صاحب تو سمجھائیں گے آپ کی سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو بھلائی کا حکم دیں امر بالمعروف کا کام اس کے ساتھ کرے اور برائی سے روکے دہی انل ملکر کا بھی فریضہ انجام دے اللہ تبارک نے قرآن کریم میں کا کام نہ کرنے والوں اور برائی سے نہ روکنے والوں کے سلسلے میں ذکر کیا ہے اور ان کے اوپر لانت کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے <تصفيق> بنی اسرائیل پر لالت بھیجی گئی ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا نافرمانی کی داود علیہ السلام اور عیسا علیہ السلاط کی زبانی یعنی اس داود علیہ السلام نے بھی ان کے اوپر لالت بھیجی اور عیسا علیہ نے بھی ان کے اوپر اللہ کی لالت بھیجی ہاں ان دونوں کے ذریعے سے کس وجہ سے کہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے کانو لا نہ من کر ان اسی طرح سے دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ جو برائی ہوتی ہوئی یہ دیکھتے تھے معاشرے میں سوسائٹی میں اپنے سماج میں اسے روکتے نہیں تھے لائے اتنا ہو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں روکتے تھے نہیں منا کرتے تھے برائی ہو رہی ہے تو ہونے لو جیسا کہ میں نے پچھلے خود جمعہ میں بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے کیا مطلب ہے نیوٹرل ہو کر کے غیر جانبدار ہو کر کے اپنے زندگی گزارتے ہیں اور برائی کو ہوتی ہوئی دیکھ کر کے نہ استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے روکتے ہیں اور حق تو یہ ہو گئی ہے کہ آج برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے اور اس کا انکار دل سے بھی نہیں ہوتا اور دل میں بھی لوگ برا نہیں جانتے ہیں تو ایسے لوگوں پر لانت بھیجی گئی جو برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور استطاعت ہے تینوں چیزیں جو میں نے پچھلی پچھلے خدمۂ جمعہ میں بتائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ طاقت ہے استطاعت ہے تو ہاتھ سے روک دو اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو زبان سے روک دو اس کے بھی استطاعت نہیں ہے اس کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا جانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اور یہ کہ ولی سور ادال کا حران لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی دل میں بھی نہیں جاتا جا اس کو برا جانتا ہے تو پھر اس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان دیں اور کیجیے گدراہور کیجیے کہ کتنی کتنے درجات اور امر بالمعروف اور نہیں عن مڑکر اور برائی کو برا نہ جاننے کا کیا انجام ہے آپ اسی طرح سے قرآن قرآن کریم کی روشنی میں دیکھی بنی اسرائیل ہی کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ہفتے کے دن مچھلی کے شکار کو منع فرمایا تھا یہ ان کی نافرمانی اور ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ تم جو ہے ہفتے کے دن جو ہے شکار نہیں کرنا بن اسرائیل پورے نہیں کچھ لوگ جو ہے جو سمندر کے پاس رہتے تھے ان کے اوپر ان کی لاپرمانیوں کی وجہ سے ان کے اوپر یہ قانون نافذ ہوا لیکن وہ کیا کرتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن اور اللہ تعالی جو نے جو نقشہ کھینچا ہے بڑا للچا دینے والا نقشہ ہے ان کی نگاہوں کے سامنے پوچھتی تھی بہت زیادہ مچھلیاں نظر آتی تھی اور سنیچر ختم ہفتہ ختم ہو جاتا تھا تو اس دن انہیں مچھلیاں ہی نظر آتی تھی تو انہوں نے اپنایا اور ہیلہ یہ اپنایا کہ ہفتے والے دن جہاں مچھلیاں نظر آتی تھی وہاں گڈھا کھو دیا تاکہ مچھلیاں جو ہے اس میں جمع ہو جائے اور دوسرے دن جا کر کے ان کا شکار کر لے تو اس طرح سے بنی اسرائیل میں تین طرح کے لوگ ہو گئے اس قوم میں جو لوگ ایسا کرتی تھی اس قوم میں تین طرح کے لوگ ہو گئے ایک وہ لوگ ہو گئے ایک, ایک وہ لوگ تھے جو مچھلیوں کا اس ہیلے سے شکار کرتے تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے جو نیوٹرل تھے غیر جانبدار تھے تیسرے وہ لوگ تھے غیر جانبدار کا مطلب وہ نہ شکار کرتے تھے نہ منع کرتے تھے اور تیسرے وہ لوگ تھے جو ان کو شکار کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے منع کرتے تھے اس برائی سے روکتے تھے منع کرتے تھے کہ اگر ایسا کرو گے اللہ کے حدود کو توڑو گے تو تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے تو وہ لوگ جو لوگ غیر جانبدار تھے اور نیوٹرل تھے وہ لوگ کہتے تھے ان برائی سے روکنے والے لوگوں سے کہتے تھے کہ اللَّهُ أَو کہ تم ان لوگوں کو جو مان نہیں رہے ہیں بار بار ان کو منع کیوں کرتے ہیں جانے دیجئے ان کو ان کو اللہ تبارک قسم کا عذاب اطا فرمائے گا عذاب دے گا تباہ برباد کر دے گا شدیدہ سخت عذاب تا... سے تا... ان کو دو کرے گا تو انہوں نے کیا کہا ان لوگوں نے کہا کہ ہم ان کو برائی سے اس لیے روکتے ہیں تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے سوال کرے پوچھے کہ تم نے ان کو برائی کرتے ہوئے دیکھا تھا تو روکا تھا کہ نہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جا کر کے کہہ سکیں گے کہ ہاں اے اللہ ہم نے ان کو روکا تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا عذر مقبول ہو جائے گا یہ تقول اور ہو سکتا ہے کہ بعض الصیحت سے اور سمجھانے سے یہ لوگ ہو سکتا ہے کہ اس گناہ سے باز بھی آ جائے مقصد تو برائی سے روکنے کا دونوں فائدہ ہوتا ہے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم سے اگر پوچھا جائے گا تو ہم کہہ سکیں کہ اللہ یہ برائی تھی اس برائی سے ہم نے روکا تھا منع کیا تھا اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے گناہ سے باز آ جائے اور تیسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ جو برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں دعوت کا کام کرنے والے ہوتے ہیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بچا لیے جاتے ہیں <سلام> وہ بچا لیے جاتے ہیں اور میں نے بتایا تھا اشارہ کیا تھا کہ المبیا کران کی پوری تاریخ کو آپ دیکھ ڈالیں کہ جب عذاب آیا تو امر بالمعروف اور نہیں انل مڑ کا کام کرنے والے انبیاء اکرام کے ساتھ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور باقی لوگوں کو کیا تارا کیا؟ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگوں نے اس بازو نصیحت کو نظر انداز کر دیا بھلا دیا پلمس مادی انجینا سو اور ہم نے بتا لیا ان لوگوں کو ان لوگوں کو بتا لیا جو لوگ برائی سے روکتے تھے ہا پھر ہم نے ان کو جو لوگ برائی کرتے تھے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا تو میرے بھائی اور عزیز اور دوستوں برائی سے روکنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا جو برائی کرنے والے تھے ان پر آزاد آ گیا اور اس آیت کے اندر تیسری قوم کا یا تیسری جماعت کا ذکر نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوا لیکن دوسری احادیث کی روشنی میں احادیث کی روشنی میں یہ پتا چلتا ہے کہ جو لوگ روکنے والے نہیں تھے ان کو بھی جو ہے آزاد دے دیا گیا کیوں اس لیے کہ حدیث ہے میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہے جو خطبۂ مصنوعہ کے بعد پڑھی گئی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسن الفائم حدود اللہ وزا کہ اللہ کے حدود کو قائم کرنے والوں کی مثال اور جو اللہ کے حدود کو قائم نہیں کرتے ہیں اللہ کے حدود کو توڑ ڈالتے ہیں ان کی مثال یعنی گناہ سے بچنے والوں اور گناہ کا کام کرنے والوں کی دونوں کی مثال کیسی ہے سفیرہ ان لوگوں کی طرح سے ان کی مثال ہے جنہوں نے کشتی کے اندر سفر کرنے کے سلسلے میں آپس میں قور اندازی کی تو کچھ لوگوں کو کشتی کے اوپر والے حصے میں جگہ ملی اور کچھ لوگوں کو کشتی کے نچلے طبقے میں نیچے والے حصے میں جگہ ملی اور جن لوگوں کو نیچے جگہ ملی ان کو جب پیاس لگتی تھی پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ پانی لینے کے لیے اوپر والوں کے پاس جاتے تھے تو ان لوگوں نے کہا خرف نہ پی نئی بنا خاف لوکنا کہ کیا ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اپنے حصے میں نیچے والے حصے میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑا سا سوراخ کر لیں کشتی میں کیا کریں سوراخ کر لیں نہ ہم کو تکلیف ہو اوپر جانے میں اور نہ ہم جا کر کے ان کو پانی لانے میں اور جانے آنے میں ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے وہ بھی تکلیف سے بچ جائیں گے ہمارا کام بھی ہو جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پن یت رکو ہم اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو اس کام کو کرنے دیا ان کو چھوڑ دیا اور جس کام کا وہ ارادہ رکھتے تھے اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلکوں جمع سب کے سب کیا ہوں گے ہلک ہو جائیں گے بچیں گے اوپر والے بچ سکیں گے نہیں میرے بھائیو بہت اور ساتھیوں وہ لوگ جنہوں نے ان کو روکا نہیں ان کا ہاتھ نہیں پکڑا ان کو سوراخ کرنے سے مدد دیا. ان کو روکا نہیں وہ لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے. کلچے دوب جائیں گے تو کوئی نہیں بچے گا أخ لیکن اگر ان کا ہاتھ پکڑ لیا جا کر روک دیا نہیں ہم سوراخ نہیں کرنے دیں گے تم کو نہیں تو سب لوگ برباد ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے نہیں مت کرو روک دیا تو کیا ہوگا نیچے والے ڈوب جائیں گے نہیں نہ نج کہ وہ لوگ بھی بچ جائیں گے نجات پا جائیں گے اور دوسرے لوگ بھی نیچے والے بھی کیا ہوں گے وہ بھی نجات پا جائیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے تو یہ ہے برائی کو روکنے کا فائدہ یہ آیت بتاتی ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ برائی کو اگر نہیں روکا گیا اور اللہ کا عذاب آیا تو پھر جو برائی کرنے والے نہیں ہیں یا جو نہیں برائی نہیں کرتے ہیں اگر برائی سے انہوں نے روکا نہیں تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر بھی آ جائے گا وہ بھی علاقہ اور اس کی دلیل ایک اور حدیث حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یقون قومی یا امن فیق دلو ہو فلاق دے رو اللہ محم الآلہ محمود اشاع فرمایا اگر کوئی شخص کسی قوم میں کوئی گناہ کا کام معصیت کا کام کرتا ہے اور وہ قوم اس شخص کو روکنے پر قادر ہے قدرت رکھتی ہے اور اس کے باوجود بھی اس کے معافیت کو وہ روکتی نہیں اس کو ختم نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں ضرور مبتلا کرے گا اللہ کو. عذاب میں مبتلا کرے گا گناہ کیا ہے ان کا وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے ایک آدمی گناہ کرتا تھا لیکن اس گناہ کو اس معافیت کو انہوں نے ختم نہیں کیا تو اس کی سزا ان کو کیا ملے گی اس کی سزا ان کو کیا ملے گی میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیو اس کی سزا یہ ملے گی کہ عذاب آئے گا تو عذاب کے لپیٹ میں عذاب کی پکڑ میں وہ لوگ بھی آ جائے گی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس برائی کو روکا نہیں اور آج ایک شخص کی کیا بات ہے آج تو کتنے سارے لوگ ہمارے درمیان ہمارے بیچ ہمارے کیمپ میں ہمارے کمرے میں ہمارے موسر سوسائٹی میں گاؤں میں گھر میں میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے کتنی معاشیتیں ہوتی ہیں کتنے گناہ کا کام ہوتے ہیں آپ جو ہے شرک سے لے کر کے چھوٹے چھوٹے گناہ گنا کتنے سارے گناہ ہوتے ہیں ہم استطاط اور قدرت رکھنے کے باوجود بھی ہم روکتے نہیں منع نہیں کرتے اسی وجہ سے میرے بھائیوں آج امت مسلمہ مختلف علاقوں اور جگہوں پہ عذاب کا شکار ہے اگر گناہ ہو رہا ہے گناہ کا ارادہ کر رہے ہیں ہاں روک لیا جائے تو میرے بھائی کو اتنا نہیں پیدا ہوگا اگر کچھ لوگ مل کر کے سرفرے مل کر کے کہیں بغاوت کا ارادہ کرتے ہیں تو سارے لوگوں کو چاہیے کہ بغاوت سے روک دیا جائے کیونکہ بغاوت بغاوت کبھی نفا بخش نہیں ہوئی ہے اس لیے کہ جس کے خلاف بغاوت کی جائے گی وہ طاقت کا استعمال کرے گا طاقت کا استعمال کر کے بچوں کو عورتوں کو بوڑھوں کو سب کو ختم کر دے گا آج جیسا کہ صورتحال ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں آپ دیکھ لیں درست. اس لیے گناہ اگر ہونے والا ہو پتا چلے تو اس کو روک دیا جائے ایک شخص کسی کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ہاں اور لوگوں کو پتا چلے اس کے خاندان والوں کو معلوم ہو کہ ہاں یہ ایسا کر رہا ہے تو اسے روک دینا چاہیے کیونکہ اس کے نتائج صرف اسی تک نہیں ہوں گے بلکہ آگے بڑھ کر کے بھی دوسرے لوگ بھی اس کی پکڑ میں آ جائیں گے حدیث سنیے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا حکم دو یعنی بھلائی کا حکم دو اور تم ضرور برائی سے روکو ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر عذاب بھیج دے گا اور ایسا عذاب ہوگا کہ اس عذاب سے نجات پانے کے لیے تم اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول بھی نہیں ہوگی اللہ پر ہم کیا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بالم عروف اور نہیں ارے المنکر کا معاملہ تو بس ایسے ہی ہے ہمیں ایسی چیز سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی چیز ہمارے اپنے آس پاس میں دیکھیں گھر میں دیکھے دوستوں احباب میں دیکھیں کمرے میں دیکھیں کیمپ میں دیکھیں ہر سب اپنی شکایت کے بعد ہم کتنی جگہوں پر بار میں جاتے ہیں کہاں کہاں جاتے ہیں ہاں? کتنی ساری برائیاں ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں یہاں یا اپنے ملکوں میں کوئی بھی منع نہیں کرتا کوئی بھی منع نہیں کرتا سب لوگ بچ کر کے چلے جاتے ہیں پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا جو انجام ہوگا اس میں صرف وہی دو لوگ جو ایسا کچھ کر رہے ہیں وہی اس کے لپیٹ میں نہیں آئیں گے انہیں کا مواخذہ نہیں ہوگا ہاں اللہ کا عذاب آئے گا تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی تو یہ کام امر بالمعروف اور نہ ہی ابل منکر کا کام نہ انجام دینے کی وجہ سے اللہ کی لاگت ہوتی ہے دوسرے کے عذاب ہوتا ہے تو بچتے نہیں ہیں ہاں آداب آتا ہے تو بتا نہیں لیے جاتے بلکہ پلو بھی آزاد میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں لہٰذا میرے بھائیو اس چیز کو سمجھے اپنے آپ سے شروع کرے اپنے گھر والوں سے شروع کرے اپنے خاندان سے شروع کرے کہ بھلائی عام ہو اللہ کا دین پھیلائے عقیدے کی بات پھیلائے توحید عام کریں شرک سے لوگوں کو بتائے جو آپ سن رہے ہیں کئی کئی جموں سے آپ لوگ جو ہے یا خطبۂ جمعہ میں جو آپ لوگ بار بار شرکی کے بارے میں سنتے ہیں غیروں میں جو بتوں کی عبادت اور غیرو کی عبادت جو ہو رہی ان کو ان کو تو دعوت تبلیغ ان میں کرے ہی اپنے لوگوں میں دیکھیں کہ کس قدر شرک عام ہے کس قدر نافرمانی عام ہے کس قدر عام عام ہے کس عام ہے کس کس قدر قدر حرام مال کمایا جاتا ہے کتنے لوگ لاٹری جوا اور کسی طرح سے سٹے بازی کے ذریعے سے مال کما ہیں یہ کوئی باہر کی بات نہیں ہے اپنے لوگوں کی بات ہے دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے تھائی لینڈ اور کہا کہا کی لاڑیاں کھیلتے ہیں آج تو بڑا آسان ہو, ہو گیا ہے कمپیو, یہ موبائل میں نمبر مل جاتا ہے اور جو ہے پتہ لگاتے رہتے ہیں اور راتوں رات, و رات کروڑ پتی بننے کا ہاتھ دیکھتے ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یہ سب حرام حرام کام ہے اور جب حرام کام کیا جاتا ہے اللہ کا رزم ایسے قوم پر نازل ہوتا ہے اگر برائی سے روکا نہ جائے اور وہ داو تو تبلیغ نہ کی جائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار ہم سب لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دینے کی کوشش پتا فرما ملہ اللہ, ملہ اللہ ملہ ہم سب کو روکنے کی توفیق